آدمی صاحب دیکھو دیکھو لاؤڈ ادھر تک پہنچ جائے بھائی کوئی صاحب اللہ رحم کرے بزرگوں کو بھی یہاں جی آجی صاحب حکم فرمائیے یہ ہے کہ میں اجمیر شریف جا رہا ہوں اور میرے بیٹے کی میں نے منت کی ہوئی دیکھ کی اور دوسرا کوئی آدمی بھی منت کر کے گیا اور میں جا رہا ہوں مجھے اگر وہ بول دیتا ہے کہ آپ میری منت اتار دیں تو میں وہاں جا کے کر سکتا ہوں جی ٹھیک مسئلہ یہ ہے کہ منت اصل میں دو قسم کی ہے ایک تو ہے واجب ایک ہے مستحق واجب یہ ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں فلاں کام اس پر ہے اگر اس کا مسئلہ حل ہو گیا تو میں اتنے دن کے روزے رکھوں گا یا اتنی نمازیں پڑھوں گا یا اتنا صدقہ کروں گا یہ منت ہے واجب بزرگوں کے متعلق جو منت ہے یہ عرف میں اس کو منت کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر میرا کام ہو جائے تو میں حضرت خواجہ صاحب یا فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھاؤں گا یا پھول کی چادر چڑھاؤں گا تو یہ مستحب ہے اگر کوئی آدمی اسے سرے سے کرے بھی نہیں تو گناہگار نہیں ہوگا عموماً لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ہم نے منت مانی حضرت خواجہ صاحب کے مزار پر چادر چڑھانے اور نہیں چڑھائی تو بیٹا بیمار ہو گیا وہ سمجھتے ہیں خواجہ صاحب نے اس کا ٹیٹوا دبا دیا ان کی منت کیوں نہیں پوری یہ نظریہ بالکل غلط ہے وہ بزرگان دین اپنی زندگی میں لوگ تو ان کو گالیاں دیتے تب وہ صبر کرتے لوگ ان کو اذیت دیتے تب صبر کرتے اور حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کس کو لوگوں نے اذیت دی خود حضور کا ارشاد میں اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ ستایا گیا اور یہ بھی فرمایا جو اللہ کے راستے میں حق پر ہے وہ ستایا جائے گا لیکن اس کا کام کیا ہے وہ استقامت سے کام لے تو اگر کوئی آدمی آپ نے منت کی آپ بھی اگر چادر چڑھا دیں نیاز وہاں تقسیم کر دیں اور کسی اور کی طرف سے بھی کر دیں گے تو وہ انشاءاللہ قبول ہوگی ان شاء صاحب اس کو قبول فرما لیں گے اور کسی کو نقصان یا بزرگ آمدین نہیں پہنچاتے اگر ان کے منت پوری نہ کی جائے